الحمدلله <سؤال> رب العالمين والصلاه والسلام على رسول مَنْ يَعْتِي بِاللَّهُ سَلَامُ بِالْلَهُ مِنْ خَدْهُ خَلَا هَذِيَ لَكُسْ نَشْهَرْتَ عَلِدَّ اللَّهُ وَحْرَبُ لَكَرِيْكَ لَكُسْهُ نَشْهَرْتَ مُحَمَّدٌ عَضُّوكَ رَسُولُكُ أَنَّا بَعْتَ عَلْتَ عَلْتَهُ السَّلْطَانُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِينَ يَوْمَ لَا ي انا آئےتنی ہے کیا ر چاہتا چاہ اور بچی اور پیدا نہ ور گئی پیدا وہ وقت ور گئی کل بے کلیم رو گڑ بیماریں نپاس گڑو وہ پیدا ہو گئی آواز ٹھیک را دیجیے آخر پورے آواز دادی جگہ <متسجن> دار در بنتے ہوا متر جگہ داد مان چاہتا مال اور نہ پا جڑ دے قدیم یو کل دے بیماری والا جڑو کل میں ککیم نہ پا جڑ کل سلیم خود آماد وکڑی دیماد دیور حج قور انسان و خدمت کور ظاہری آماد تھی اور سماد درست اور متعلق دیماد درست تھی مطلب ازڑا کا بیاہ کل بھی شلیم میں نے کی شریف کے برمائری بور ہے انسان وہ بدل کے لوگوں کے ٹکڑا اللہ جگہ بدن کی خراب تھی نہ بدل خراب تھی نہ ظاہری سے ہاتھ سے بہت بیمار ہو دا سر تشخیص ریلو کے رگو نا بند سی تھا تو ول بھائی ول نہ بندی بھائی بندھی دیہ ہوتا اور شکر دے دے دا سوچ نشر دماغ دہری بیمار راشی میں آپ کو بیماری اڑکے داخاتے میں دائیں حضرت نہ بدن نظام کے خلن لاشی اور بدن نظام کار نہ ظاہری جسمانی بیماری تھالاج ڈاکٹر کا علاج کیا گئی دوائی کوئی بیمار ہے مگر دہ ٹسٹوں کا دا کو کا دہ کو کا تھا پیسے کو لگی کیا خرچہ بڑھا دی خرچہ بڑھا دیڑھ لاکھ روپئے بڑھا دی داج دیں دامے کا خرچ داج پہ ڈیڑھ لاکھ گور ہاں کا خرچ ہے ڈیڑھ لاکھ روپئے برابر ہے پہ بیماری علاج تک ہوتا بے قیدی دیا والد ماما تو آج بھی بے قیدی بادشاہ ملاقات بادشاہ سوائی بادشاہ بالکل جی جی اور اور بیا تجھے متعدد راجی متاثر اور بیا تکلیفی اور دوبارہ باقی بادشاہ صاحب صاحب کی مت کو جو بلاس لگو اور کچھ متاثر برابر لگو احسانات دا لپر اتحار ازان بیازی. دا دا زاہری دا روحانی لیا سر بیماری باسن لیا سر بیماری خیرے گندگی رازی آخری گندگی خرابے کی سمجھ سرا کی جاتے اعمال کئی ہوں مال کئی اداشی فیض نور کی ورزہ جو مجھ ادا کے دل دیش ہوا غرض ہی نہ ادا تھا اداش ہوا لیکن مجھ کبش ہوا اداشدہ شہر ہے جو حج ہوا شاید اداش ہوا دوبارہ کون کھولتے بند فرض نہ دی جو حج کا بش داشدار شہر ہے مال ج مال مہم کار اگر کل ہاتھ لے اور ظاہری اسلام کے علاوہ باسمی اسلام کل کھیت ویلی کی جی بنا دوں اسلام قلب اسلام دو سیزنوں کے بعد یو عقائد یو اخلاق کل سرار اشریہ دعا احمار متعلق دن یو سوائی عقائد یو سوائی اخلاق اور دیکھا دقاعدوں میں نے خبر کیا اخلاق عام احلم عام کو کہا جو عقائدوں میں نے بات کی شرک خبر پہ دا باڑے کے بڑی سویدھل بنے چل مسلمان سویا توہد بن باز گئی کم اکیلے بن باز آزائر توحید بنے لگی کلو بستگی چار سرس ہوا چار زو کو سو چا محافت چاہ تاغت چار مانے گی مضمون طرف ہوئے گی باتیں گاڑی ہوئے ملدرس کے تبلیغ کے واقعی ناستو روزہ میں روزہ بھائی برکھولا گٹ وٹ لو سبق کے پاتے پریشان بو جانے بہترین پتہ لگے چلے گا بار وقت گاڑی بند آلتا خبریں جی آلوش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 نام لیتے ہی نشا گیا نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاطر دور جام ہے خلی بدن رگ رج رپی گی دانت لیا دانت ہوئی رکھنا ظاہر توحید ہو فکین توحید ہو نہ مسئلہ ظاہر کہ کتاب کے اسے موضوعات خبریں ہو گئی عنوانات ہو گئی آخر رضان تھا توحید ہو کلب کی حاصل استاد غرب سدیا ہوا یہ قائد اسلحا قائد اسلاح ہے قائد اصلاح کے کا اسلح ہے اللہ تر جی لیکن اللہ غیر شوق ختم کی کہ اللہ شوق دیکھ راضی غیر اللہ محبت ختم کی اللہ محبت دیکھ راضی غیر اللہ خوف ختم کی اللہ خوف دیکھ راضی غیر اللہ روض ختم کی اللہ روض دیکھ راضی ہم متقلو یہ باجاعت تشریمدان داستان کی دما روض دا ہو شکلہ با خلق کرے تا رتختا بن دیکھ کرن دا سے رکھو دا تا روض دا خبریں لا کوئی شو شو باشا را خلق کیا اللہ باشا خوب خلق رفیع کی اللہ کا ملاقات ہوا دے والوں میں دن لگا کا دربار کے دن اشلہ کرنے بات نا رب تاریخ اللہ اکبر اللہ اکبار بخلا میرا سخت کا دلچسپ السلام علیکم لمبا چار مدرپردیش کے اوپر یہ حق کی احمد ہے یہ مخلوق سے نہیں ہے اور یہ وہ قدرتی پہنچ کے گزڑی والے کی احمد نہیں ہے یہ اس کے کے اندر جو اللہ کا تعلق ہے وہ اس کی احمد روز تھرا یو میل مسافت باندھے مسافت کیوں لگے پڑا حساب سوامی نہ جڑی سوامی روک ڈا ظاہری روکا کلا پیال سے بات ہو گیا بولے پیال وہاں پر سبق بھائی سکول کی اور چائے بھی بورڈ والا لال نش مطلب محبت در یو محبت مقابلے کے جکلہ لا قدر فکر مارزور ذرا دھرما دا باغ ہے آپ ایسے باغوں مانے پر اٹکان وائز اٹک کے میلہ ملنے لگی یو کو سلے کر دیں گے برکا تھوڑا پیسے جوڑے چکے پی. کروڑا سر بچے بندے بھی پنجو کروڑوں کو جائیداد ہیان بنے ہاں ہاں خیرات اور جہاں خراب کرے دے دیتا آزاد ہے تعلق سات سال کے خدا پر آزاد سرا پیدا اور صوفیات عقائد و دستگی کی لمبائی کرا محم عقائد ری خدا تو آزاد سرا توحید اللہ پیغمبر صلی اللہ محبت و اعتباب اللہ تعالیٰ اور آخرات و تعلق بس بنا دوں بھائی جب مارتا ہے داغرے محم عقائد جی انسان اصلاح کی اصلاح کے مہم کردار دادرے عقائد توحی بہت الگ سے محبت بہت الگ سے اور دا حضرت کردہ دا دھیان کوکشن آیا اہم تو اہم مضامین دا در دھیان شیور تو دھیان شیبر ہے آیات آفاقی شکل کے آیات انپوری شکل کے آیات آفاقی سے تباہی کے اخباروں کے علامت اللہ کے نشانے دی آگے پانی تفصیلیں تو دلی بازی تبریم آیا ان حقاطین الحق زبا خیمہ اکبر نشانے علامت نشان جہجہان کے اکبر کے کو دکھاؤں گا میں اپنی, ہوں, اپنی جان میں کی اپنی جان وہ انسان جو گردا دس لاکھ نالے گردا کی دس لکھے دس لاکھ نالوں کے پنجل کے پنجل کا پلاسٹک جن دے گی وہ نالے ختم کی خراب تھی بند تھی اگر متدال الفاظ کبھی تفریح تفریح بارہ میری گیٹار تذہیر بیا تذیر بیام اللہ ترتیب خدا تعلیٰ توحید اللہ تو پودے تلا، پودے تلا؟ تو اللہ سے تو خدا تلا خدا تعلیمات خدا تعلیم مہربان تو اللہ گزشتہ قبول بار بار سڑکے مضمون توحید, توحید جو ہے دوار کی جان گے تو مسئلہ رکھ رہا تو مسئلہ رکھ رہا اوزر کے سوشا توہید نہیں تھوڑا ماں پہ شانتے اور جائیداد ترقی وزارت اور لیڈر نوجو نہ ہو سیاسی سیاسی خبر ہو خوشحال میں دا سلطان اب مسجد جو سب گئے میں جنے دروازے بابے مجھ ہی اور, دا. دا اور پیاگمبر دربار اور نور از اورے کو لو خبریں دے دیر زورے لگا وروں یا خدا ماں بازوں کی بوتل ہے کہتا یو گا لگو مجرم وی کل ابیاتا دربار تبرہ چلا ہوں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانے بے تاب چلا ہوں میں کی طرح میں جانے بے تاب چلا ہوں ایک مجرن کی طرح میں جان بے تردار درجہ بدم رنجیدار رنجیدا چلا ہوں ایک مجرن کی طرح میں جان بے در آسی دماؤ نہ صرف پہچان دا طریقہ آج نہ بیٹا ہو یا نہ آج نہ ہم کو مانا سرخ دا طریقہ بوا بہ چاہ دو باسپل یوکس بنے کو لوگ جاڑونے راست نہو ماشاء اللہ آل تک دا دا دا عذاب کی جو شہر کا آرام طریقے سے راسلے نالے کے مدد سے کار خیر جی مضمون تو اور رسالت کے ساتھ آخر دا مددار عقائد خقی کے قلب کے اللہ علی زیر رضی اللہ کی نوائی کہ ماں جنت اور کارا رہا ہو رہے ہیں ایمان کے دفعہ رکھیے جمع ایمان نہ جتی پیغمبر اللہ حسن مبارک دا نو حاضراخ لکھی گئی جام خوراک مسئلہ مضبوط کا کو بکار پسوانے گوری دیکھو مطلب باہر ہے تو بچے کیا کر جو خدا طور ذہان والا پہلو ہے تو استادوں میں کل مسئلے میں سفور آگے خدای خدا طور دھیان کو خدا باگوں کل قلب صلاح کے دادرے اہم مضامین دی اور دا صرف تقریر طرح دی کی کی دیر پارا گھوموں گا تقرب پورا نظام دے آگے نہ بیرونوں گا آگے میں جائیداد دوں اگر آگے نہ بادہ خبر دا کہ دا دھیان بالکل دا کے آسرو کرتے اللہ تعالی کا دھیان کلپ میں پیدا کرنا یہ سن ہے یہ صفیہ ہے یہ سب ہم آدمی کو سکھا دیتے کا دیہ دن تک جمع خدے ماگوا لیکن وائٹ فرح صرف دا نظر بلکہ دے ہم سر وہ دھیان کل کے پیدا کرو اور خدے دلب تک مشکر سد گرونی ہو بتائے کہ میں سے گلا خدا بڑا تھا قبول کی تھا گنا تمک فلدان میں نے محنت نہ مرا کے باد نا دے مدارج نہ یاد ملا کے برا کے بعد اور آگے بعد آیا جو کہ یو ہاف یو سیکنڈ کے بارہ کو ادا دھیان کو دے دھیان کھولنے اور ہر پارٹن ہائی اڑنا بیٹھنا بولنا اٹھنا بیٹھنا چلنا چلنا بولنا توڑنا ہر جگہ استعمال ہونا اس کو ذات جلال سامنے کھڑی نظر آتی ہے آتے ہیں خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں پھر ہم سے یوں کہتے ہیں کہ ہم پدی ہیں آتے ہیں خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں آتے ہیں خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں پھر ہم سے یوں کہتے ہیں کہ ہم پردانشی ہیں گاڑی میں سبق ہوئے بازو تھا محنت محنت بگائے تبصیل ہے جما سے اٹھانوے بڑا اور بڑا دے ہاں دھیان دے تو دھیان دے خبر دو خیال دے آزاد دوبارہ کے دے کیا بنا کر مائنے تاریخ غلط ہوئی مدد اسلاداد اخلاق اخلاق والا خبر ہے بات نہیں اصلاح دے باقاعد استاد ہے داد دا مہم دے رو مضمون اور محنت سال اال محنت کی اخلاق سے عام طور پر خبر کو اخلاق والے کی خواہش وہ شریعت اصطلاح کے اخلاق فوق خبروں کو تو وہ لکھے گی اخلاق و اہم ہے اور ہم مضمون نے شعبہ شعبوں کے شریعت اور اخلاق فاضلہ کے فاضلہ لفظ کے نام گزارش ہے وہ اخلاق نزیلا لفظ زیادہ کم زیاد شمار کرے گی کی بھر حست لالچ کینا ریاستتار شمار کرے گی اخلاق گندہ کی اخلاق بادن اخلاق فاضلہ توازو حاضری اخلاق سمدردی سرخائی بادن محنت کروں اخلاق ہوئے تربیت اخلاق درے ادھر تربیت فت اگر مردان اخلاق دکھ پی آگے بات کرو اخلاق آج نہیں بند بول رہے بڑا مشق کرشقے دار وہاں زمیندار مانا بی کھول اور نوکر تو خرم آئے ٹوکرا بیٹھتی ہے ٹوکرا کپڑے روانے دوں ٹوکا مجھ سے نوکر آ کے لاؤ چار چپر کا آخر مجبوراً آٹھ رستا پتھرے بازار میں نہ پھر آ ٹوکرا پتھر گئے نہمار ہوں ٹوکرا پتھروں میں हाब शिराजी चेहरी हो रहे खुशी वही हाफिजा गर्भुपिकस्ती पुष्पास हाफिजा गर्भुक्सिकस्ती पुष्प खुद परस्ती कम तरल स्नाम खुद परस्ती कम तरल ए एफजा एक खाद शिराजी بغدادی رحمد اللہ سو گے بندہ بغداد بازار دے کر با آگے پوچھ رہے دکاندار رہ. ہے کہ مجھے گدا نہیں ہو ٹھوکرا رہا تھا ٹھوکرا بخار کا تم بازار کے ساتھ دکان پر تو آواز بند کلو روپے بند کلو روپے پر کلو اللہ حکبر دو اداکار ہو تمہیں بغدادی کہ اللہ اکبر جملہ دے جب خدا آس وقت بیان اور نکالا تھا جمدہ کرپس پہ اللہ جمع خراب چھوڑے کہا رکم کہا رکنا والا کل کیا تھا بیچ کے پاروا گیا گئے کو پریشان چارہ بدل کے منڈی ہوتا فاصل مارے پوچھتے رو بے گا اتر نہیں تھی کرو خدا تم کل کیا سر نے کہی کل کی سر استاذ آخری ہوا کیا رحمت اللہ جما تم نگ خدا تعلیم رگڑو دربار کے پورنگ حیثیت بانے اور مدرسہ نظامیہ جو بغدار سے بغداد بدرسہ ہوا آگے حضر مدرس ہوں. اور محمد غزالی ہومد غزالی ہو احمد غزالی, احمد غزالی ہو ش فقیر من شمسان دے کا خریدے کامل بناتے ہیں بلال ہے بتا خلق گیری پیدا کی آج د خبر جو بس مارا شدہ چل رہی بس جا کے خبر نہ چلو تو جاناش جی پر اگلا استاد شاگرد گرام کتاب در پر گئی استاد اندر پھر کابل شاگرد اور شاگرد احتراز کی استاد جواب سروش لو گے سروش لو شاگرد جگہ پڑکی گینا استاد مت مینکی گینا آخر استاد درد ہوئے لو در درتا ہے مام گزالی مام گزالی غور میں درد لو جانا جمعے گی محمد منہی ہو جائے گی واقع کل آ گئی کہ ناس بیا منی محنت اور بلدان بنے کو بھی جوڑو کل نہ خارج لو اکل پر کل کے بغیر تلک کرا دو آگے نہ بات بیا بیا میں لے کر دو اگر خوب سدے دے مجدد دے اگر سدے کے خلق بکران مجید کا افزان بخاری شریف کا افزان دو سو سال حرم شریف کی بیس اللہ شریف علوم درس سے پھر تو آگے مخالفت پھولو احلوم مخالفت اکڑو نہ ہو کے آگے تا غالبا گہرا کچھ اگے طرح کوڑا کوڑے چھوڑ یہاں علج پاس دو نوکتہ نہ پڑھا بدن میں جگہ وال نہ بس بیاہاں تنلا جوہ ادادو دادے بنا کم کرا ٹکراؤ جھگڑا کوڑے پرتیا تی چا خدا تر نظر باہر گڈی رہ مقروض مشکل تے دبد نوادہ ما دا بیاہ پتم تر ادمہ اونار کہ خیری خیلیل <سؤال> فلسطین ول کری خیلیل اپتو رہ خدا سر ڈا بدا اوڑا دینا بعد بات بے بس کے لیے کون جانے دام درگلی دان وغیرہ او بڑے کرتے بڑے بڑے دیر کو دیر بیا پہنچنا جی اجازت بڑا کیا وقفہ لگا جگڑے کاغذ ہے سبحان اللہ! دا دنیا, دنیا. خدا ترازاد الگ پیدا گولا خدا تر آزاد الگ پیدا جی خدا تراور بغداد واغیر اور نزیر باغ لاس تو پور کے خود اور ملکہ زبیدہ خراب عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ مبارک صاحب حدیث اور ہر ایک حدیث دس اور دو تھا آگے الحمد للہ الحمد للہ کیا کہتے ضرور ضروری شاپی محمد اللہ, اللہ تیرو <تصفح> آگے الگ جمع کروان میں شور دے ماں ناخی شابق ہے ہرانے کو میں ہندوستان کے لیے آشار وہاں سے حکم نہ جتاو دعوت مکش دو شہر کی پر کر جو مخدو گزارش کا شروع غلام نبل دلہ میں نفر دو از مرا از مرے گا لارے کے نام اوقات کو تدابر وانش کو ازمری دفاع تدار دو اور کیا شو پانی ہوتا مجھے کیا ماتو لوگوں داد بھی کو شرونی بچانے میں پیدا گئے لکھوں بادل تک گٹھن شروع ہوئے جی بادل کی تو پھر خدا تادر کے استاد ہے وہ جماعت کے ساجی تھا استو <سؤال> ورنہ اس نے کہا کہ بڑا شیخ کو ما مابی شاہدے بڑا شیخ شدہ رہا ہے کہ نمسدا زور دیو کراہ ورنہا سر پر بائی پہنے حج تو اس کے لئے ہونے وہاں سر پر کرنے تو یاد اکھتاک پر مکشو وقت دے سبوکے وقت لگا تو ما تو سکتا ہے دا مرد پہ کالک کے پروتے ان کے پروتے ہیں آگئی سے رہا مجھگو آگئی سے رہا مجھگو آگئی سے رہا دنیا سب کا خراب کرنا سبلا بھاگ لوگ آٹھ سو روپئے کے پاسا دل سی گئے جو سبق کے ٹانگ یا تو مگر کوئی لوگ سوچتا سما کہ جزاب جذابوں کی واضح کرو سامبا چکا اور بارے وہ خلاف دو اللہ لاس قیمت ویلو اس بار یاد نہیں اگر میں یادوں کو مرکوں کی صاحبان قیمت بھروں کام کی قیمت اور دا جو بنیاد میں صاحبہ خیرات ہوگی داروں والا خلق ہر گھر کا خیرات ہو گئے آگے تک نہ رکھ گئے دا فرق دا فرق دیفلاس. کبول امر نام شو کبو لمر چند سامان پورا دے وغیرہ دیا گئے اس مان سے من سے او دیکھ گیا شادی راگ لو آگے لاش کدا تھی کپڑا تھا منافقین گندے خبرا اور چلے گا چلے گئے اور اور جو پھر بھی خوشحال تھی تک بقد ربھی استد ہے فقد رے کے بھی اسپت ہے خلاف دک انسان جڑے گی اس کا دان ہوگی بس وقت اور گیارے دفن کو پھر رونیو میں اصلاح پر چل جا رہے بھائی ہم ماشرے کی اصلاح کرتے یا نرپکتا ہوا فرزان اصلاح کا فردان کی ضرور ہے دنیا کی تو دا دنیا جنت تو لڑکی جنت لڑا مقصد وٹک استعمال ہےٹک استعمال ہے جب وہ بٹک استعمال ہے گنو مانے کا نام باورے اللہ کا نام باورے اللہ و مجالت کے بٹے نے تقریبوں پاس پکے خراب کرا تا گنا پرتا استعمال جب با, جب سے بکے کیا نہیں آچادی کا دے یہاں جب سر گیا فنا نظر وقت بس لگ جانا تھا اٹک علاقے کے جو بزرگ جو شیبر ہے فٹ بزرگوں کو لوہار ہوں اور آم کو میں نہ ہوا بازا فل میں دفتہ خاطر مخالف ہوں گی وہ غیر احوال دکار کے کار کلو الفاظ زبانے کے دانے اللہ سے دغتا جو ترخا اور سیوا تخا اگے مائدا وڑے نثار کلو کوبے مائدا کلو منہات ترخا ما قدر داری میں دیتا کلو پر تو کولک دکھ دکھ باب گاتے یا وڑے زیادہ کلو کلو اور ایسا کار بلو چلوار میں بزرگا نظر پاک خبر گرمی اور او سر کو نہیں ہر کو دکھ پکے رو جو یاد نہ انسان خوش گدا شہر کچھ بچوں میں دھیان دو نہ کہ ماما خطاب اتنا ہو گیا مصور کرے ہاتھوں کی بلائیں لے لو اے مصور کرے ہاتھوں کی بلائیں لے لو کیا تصویر بنائی میں بہلا نے جائے لاک الگ الگ خدا ظاہری تعلق بنا کر امر لے پارا خود یہاں پر دیودار محبت کے دکان ہو کے ہر یو خراب نہیں پنجاب کے بہت سبق فرکڑ ہوئے تو پنجاب ون دل یار واسطار ون دل یار ون کوٹ کے گھر کی روزگار کی رہی کترا تھوڑا بڑے کے جانا تھا عقائد اس کا معاملات خدا تلاش الحمد للہ راہ ر يا حيوちは أطير الن <سؤال> Theyal D their kilos وإلهكم <سؤال> إلهة يا إلهي الله يا إلهي الله رحنا الرحيم وستاج الكيل الله إلهي اللهم matched لأسوألم والم Haram Li Malabiki الله يا beş من من خبر المثالين ومحمد صد الله عليكم في الحياة ہمارے گاجنا مشکلات مسلمان فاوق یا ہے اس کو نہیں یا <سجان> اللہ <سجان> <سجان> !، ان者 تمانا اثر باعتکار بھی ہے یا اللہ در وقت کے سیلے راہ جاتی ہے اوقاعد اب اور ہدل یا اللہ دنیل مریجی سا جلی گا اور پاس اکر یا اللہ یا اللہ دنیلٗ مریجی وقت یا اللہ کی عنہ... وزن س seeing fas fas fas fas fas fas fas fas fas fas fas fas fas یار کو تنتس کرے تو مجھے کوئی جانادی پتہ نہیں یا اللہ دور ظلم نہ یا رسول <سؤال> اللہ <سؤال> <سؤال> نور